قرآن المجید والقرآن الحمید أعوذ بالله السميع العلیم من الشيطان الرجیم من همزه ونفسه ونفثه قل إن کنتم تتقون الله فاتبعوني يغفر لكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین اللہ سبحانہ ابو و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کچھ ایسے اعمال اور ایسے اخلاق و کردار واضح فرمائے ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت انسان کی دنیا کے لیے بھی اور اس کی اقبا یعنی آخرت کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بھی ایک انسان کے لیے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کی بھلائی اور خیر کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے محبت کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور یہ محبت کسی بھی انسان کے اسلام کے لیے اس کے مؤمن ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ سبحانہ ہوا صحاح کرماتے ہیں قل ان کان نہ آبا کم وہ ابناؤ و اقوام و وہ ازواجو کم وہ اشیمات وہ اموال جس طرف تجارت رسمرینے کہہ دیئے اگر تمہارے آبا والدین تمہارے بیٹے تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج بییاں اور تمہارا خاندان کنبے قبیلے کے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت کہ جس میں خسارے کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور وہ رہائش گاہیں وہ مکن مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں یہ سارا کچھ اگر احدم مین اللہ و رسول ہی و جہادی شبیری ہی یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محروب ہیں صدر تو پھر انتظار کرو حدی اللہ بھی عمری ہٹتا کہ اللہ تعالی کا امر آ جائے اللہ کا تم پر احزاب آ جائے لا دل القوم الفاسقین اور اللہ ابوالعالمین گناہ گار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ صرف یہ کہ لازم اور ضروری ہے بلکہ دنیا و مافی ہاتھیں بھر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لال ہی مین والا جی وا وا علی جی ہی وہ ناسیہ جمعین تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مبمن نہیں بن سکتا جب تک میں اس شخص کو اب اس کی اولاد اس کے والدین اور تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ ایمان کا تصاویر ہے ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت رکھے جس طرح کی محبت وہ کسی اور سے نہ کرتا اللہ رب العالمین سے ایسی محبت کرے کہ ویسی محبت اس کی کسی اور کے ساتھ نہ ہو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اسلام کا ایمان کا جز لازم ہے محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے اس سے بھی اعلی عرفہ بہترین اور عظیم ترین کہ انسان اپنے اندر وہ خصائل وہ فسائل وہ آدات وہ اخلاق اور وہ کردار پیدا کرے کہ اللہ رب العالمین بھی بندے سے محبت کرنے لگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اسے مل جائے اور کچھ احمد ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ یہ کام انسان کو اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب کر دیتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں جامع سرمزی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الناس اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب اور اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا ایمام انعادل جو عادل امام کو لوگوں کی زمان کار اس کے ہاتھ میں ہے وہ سربراہ ہے قوم کا امیر ہے امام ہے اور وہ اپنی رعیت کے ساتھ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عزل اور انصاف کرے یہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن سب سے زیادہ محبوب ہے یعنی عدالت انصاف اور عزل یہ اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اوساح میں سے ہے جو بندہ اپنے اندر عزل پیدا کر لے وہ اللہ رب العالمین کا مقرب اور محبوب ہو جاتا ہے اور فرمایا وہ اب آداہم مجلسن وہ اب غلط الله اللہ امام الجا اللہ رب العالمین کو روز محشر سب سے زیادہ مبہول ناپسندیدہ ترین اور اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ دور کون ہوگا فرمایا امام جا جو حاکم وقت ہے لوگوں کا حکمران ہے اپنے کنڈے قبیلے خاندان کا سردار ہے اپنے ادارے کا بڑا ہے لیکن وہ انصاف نہیں کرتا جور کرتا ہے زیادتی اور ظلم کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن سب سے مقبوض ترین اور اللہ رب العالمین سے دور ترین اور ہر آدمی ایمان ہوتا ہے کسی نہ کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کلکم راہ و کلکم مشکول اور ہی تم میں سے ہر آدمی راہی ہے نگہبان ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا رَائِ عَلَى عَلِي آدمی اپنے گھر والوں کا امیر ہے ان پر رائی اور نگہبان ہے وہ مشکور اور ان ماتحت لوگوں کے بارے میں اس آدمی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا ولبر اصورائی یا سنتی گئی اور عورت اپنے حامد کے گھر میں ریا ہے نگہبان ہے وہ یا مشکور لسا اور اس سے اس گھر کے متعلق باز پرس ہوگی پوچھا جائے گا اور اللہ رب العالمین نے جس کو جس چیز پر نگہبان اور راعی بنایا ہے وہ اس پر عدل اور انصاف کرے اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بن جائے گا اور اللہ رب العالمین کے انتہائی قریب ترین ہو جائے گا اور اگر عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے انصاف درک کرے تو اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی مقبوض ترین برا ترین بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے روز محشر انتہائی دور چلا جائے گا اللہ کا قرق اس کو نصیب نہیں ہوگا ایک اور آدمی ہے جو اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن بہت دور ہوگا ملک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ایک شخص نبی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا آپ نے اس کے بارے میں تبصرہ فرمایا بک اب العشیٰ ابی بنعشی راہ یہ اپنے خاندان کا بہت برا فلم فالکلام جب وہی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھا آپ نے اس کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں بڑے احسن انداز میں بات کی جب وہ چلا گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی پوچھنے لگی آپ نے اس کے بارے میں جو تبصرہ کیا تھا وہ تو میں نے سنا لیکن جب ہی آپ کے پاس آیا فعال صلاح الکلام آپ نے اس کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی سے گفتگو فرمائی ہے یہ کیا ماضرا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلہ مواد اتفاقی قیامت کے دن اللہ العالمین کے ہاں سب سے برا آدمی وہ ہوگا کہ لوگ جس کی فوش کرامی سے اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے جس کی عزت کی جاتی ہو یعنی عزت دل میں نہیں ہے صرف وہ آدمی شریف ہے لوگ اس کی زبان درازی سے بد کلامی سے ہوش گوئی سے اس کی اظہار آسانی سے ڈرتے ہیں اور اس لیے مو ملاحظہ کی اس کی عزت کی جاتی ہے سامنے آتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ بڑے عزت ادب کرام کے ساتھ پیش آتے ہیں جنہوں جی نے اس کے لیے عزت نہیں سر میں ایسا آدمی کہ جس کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن انتہائی شریف اور انتہائی برا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فربان پہلے بھی آپ نے سنا فرمایا انحق اور ادا کو منی مجلس تم میں سے قیامت کے نزدین میرے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک کون ہوگا اشتنک اخلاقا جس کا خلق جس کا اخلاق وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہوگا اچھا اخلاق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا باعث ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا باعث ہے اور برا اخلاق برا کردار یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغست نفرت کا باعث ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا باعث ہے اسی طرح عبداللہ مصروف مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاقت یو الله تین بندے ایسے خوش نصین ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے رج الن پاما مگئی یسلو کتاب ایک وہ شخص جو رات کے وقت اٹھتا ہے اور اللہ حب العالمی کی کتاب کی خلاوت کرتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت رات کی تاریخی میں تنہائی میں پڑھتا، کرتا ہے راجل تصدا کا صدا کا تن بھی اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے ایسے خفیہ طریقے کے ساتھ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا اس نے صدقہ کیا ہے اور صدقہ کیا ہے تو کیا کیا, کیا ہے سر پوشیدگی کے ساتھ وہ صدقہ دیتا ہے اللہ رب العالمین کو یہ بندہ بھی بڑا محبوب ہے وہ راج الن کا نا اور تیسرا وہ آدمی جو کسی لشکر میں ہو جنگ کے لیے جہاد کے لیے سنحاجا میں اور اس کے ساتھی کس خوردہ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں لیکن یہ اکیلا آگے بڑھے اور فستخبل اڈوا وہ دشمن کا مقابلہ کرے یہ تین افراد ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے ایک دوسری روایت میں ہے وہ بھی جامع شرمجی کی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں اس کے را فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلاسۃ مل و سلاستم یو بحیح مین بندے ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں اور تین ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے یو حب ہوم اللہ وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے فراج اتا من کہ کوئی آدمی کسی قوم کے پاس جاتا ہے اور وہ اللہ کے نام پہ ان سے سوال کرتا ہے مانگتا ہے ولم خراب بینا ہوں وہ ان کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آپس کی رشتہ داری قرابت یا تعلق کی بنا پر نہیں جاتا سمانا ان میں سے کوئی بھی اس کو کچھ نہیں دیتا ایسی حالت میں فتح اللہ انہیں سے ایک آدمی وہ پیچھے ہٹتا ہے چپکے سے اسے دے دیتا ہے ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں اسے محبت کرتے ہیں لا عالم بھی عی الله اس کے اس عطیہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو علم نہیں ہوتا والذی آتا ہاں اس آدمی کو پتا ہوتا ہے جس کو اس نے وہ عطیہ دیا ہے اور کسی کو علم نہیں <سؤال> یعنی تن چپ کر سبقا کرنا یہ اللہ اور بہت زیادہ محبوب ہے اور جو آدمی اس انداز میں سدتا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے فرمایا بق ان سارو لئی اسی طرح ایک قوم کہ جنہوں نے رات کا سفر کیا حسیہ اراقان حسبا مما یو ڈالو بھی نا زاگو حتیہ کہ جب ان کو خوب نیند آ گئی اور ہر چیز سے دنیا کی ہر چیز سے انہیں نیند محروم ہو گئی تو وہ رکے پڑاؤ ڈالا سوادائی اپنے سروں کو رکھا اور سو گئے حقام احد ہوں یس ملاقونی ایسی تھکاوٹ لمبے سفر اور نیند کے غلبے کے باوجود ان میں سے جو آدمی اٹھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی آیات کی ہلاوت کرتا ہے قیام الحل کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت فرماتے ہیں راج الن کا اور ایک وہ شخص جو کسی سریا میں جنگ میں ہے فلاقی الدوا دشمن سے تکڑاؤ ہوتا ہے فہوزی ان کو شکست ہو جاتی ہے وہ اقبالی صدری ہی ہٹتا یوف تل لیکن یہ دشمن کی طرف سینا تان کے آگے بڑھتا ہے ہٹتا کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے شہادت مل جاتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ فتح سے ہم کینار کر دیتے ہیں یہ آدمی اللہ رب العالمی کو بہت محبوب ہے بس خرا خص اللہ اور تین وہ کہ جن کو اللہ تعالی نفرت کرتے ہیں جن سے جن کو ناپسند فرماتے ہیں اشئی خزانی وہ آدمی جو جوانی کی عمر گزرنے کے بوجود زنا کرتا ہے بڑھاپے کے باوجود زینا کرے ول فقیر اور وہ فقیر جو تبدستی کے باوجود متقبر ہے تکبر کرتا ہے والغنی غنی اور وہ غنی جو غنی ہونے کے باوجود لوگوں پر ظلم کرتا ہے اسی طرح مسند احمد میں یہی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قدرِ تفقیل کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجب ربنا عز و جل من رجولین ہمارا رب اللہ عز و جل دو آدمیوں پر بڑا سعجب کرتا ہے اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں دو آدمی رجلن سارا انویسائی و لحافیہی من بین اہلیہی و حیجیہی الہ صلاتیہی جو آدمی اپنے لحاف اپنے بستر اپنے اہل اور اپنے خاندان کے درمیان سے اٹھتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر تحجد کی نماز ادا کرتا ہے پیپول رب اسے ہمارا رب الزا و جل اللہ رب العالمین دیکھ کر فرماتے ہیں یا مالکی اندور و علاق اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو سارا منسوا شی ہی پویسائی ہی پمین بینی ہی واحدی علا سال کہ یہ اپنے بستر سے اپنے گرم لحاف سے اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں میں سے علیحدہ ہوا ہے اور نماز ادا کرنے لگا ہے رخ بسن تھی ماہندی یہ اس چیز میں رغبت رکھتا ہے جو میرے پاس ہے یعنی جنت آخرت اللہ رب العالمین کی اقروی نعمتیں انعامات اور بلندی اعتراجات یہ ان سب کی غذبت کے لیے ان سب کی چاہ میں یہ دنیا کا آرام اور سکون چھوڑ کے میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ شفاقتم آئندی اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ اس سے ڈرتے ہوئے کھڑا ہوا ہے یعنی اللہ رب العالمین کا عذاب جہنم اور اللہ کی پکڑ اور گرب سے ڈر کے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر جنت میں رغبت رکھتے ہوئے یہ اٹھا ہے وہ راج الغافی سبیلّہ فن خاضام اور دوسرا وہ آدمی اللہ رب العالمین اس پر بھی تعجب کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں رضوا کرتا ہے جہاد کرتا ہے فن وہ شکست ہو جاتے ہیں فعل نما ہی منل فرار اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فرار اختیار کرنے کی بنا پر کیا ہوگا وہ ملا ہوں اور غذے میں جہاد میں دوبارہ کودنے سے اس کو کیا ملے گا فا راجہ حستا ابری وہ واپس جاتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرتا ہے حسا کے اس کا خون بہا دیا جاتا ہے شفا من ما ہندی وہ چیز کی رغبت کرتے ہوئے یہ اقدام کرتا ہے جو میرے پاس ہے اور میرے پاس موجود عذاب سے ڈرتے ہوئے وہ ایسا کرتا ہے اللہ وجل اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں عمدہ تن فیما رغبت مما اندی حکا مم مم بہری کا دموہ دیکھو یہ جنت کی تمام اور جہنم کے خوف سے واپس میدان کارزار میں کودا ہے ہتھا کے اس کا خون بہا دیا گیا اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت اباسا ابسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ان سے شرحبیر ابن سمت نے عمر ابن عبا سلمی کو بلایا اور کہتے ہیں یا ابن عباسا ہر انسا محکی یا ایسی اے ابن عباسا کیا کوئی ایسی روایت ایسی حدیث جسے آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو وہ آپ مجھے سنائیں گے لے سکتی ہی تزن ولا کے اس میں کسی قسم کا اضافہ بھی نہ ہو اور کسی قسم کا جھوٹ بھی نہ ہو ولا تو حد یقینی آسارا سمے آہ اور ایسی کوئی حدیث نہ سنانا جو آپ کے علاوہ کسی اور نے سنی ہو یعنی کسی اور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آپ نے اس آدمی سے سنی وہ نہیں بتانی وہ روایت مجھے سناؤ وہ حدیث سناؤ جو آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ کوئی کمی بھی نہ ہو کہتے ہیں نام ہاں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان اللہ عز وجل یقول اللہ عز وجل فرماتے ہیں فضحقت محبتی للذین یتحابون من اجلی میری محبت ان لوگوں کے لیے مقرر ہو چکی ہے ثابت ہو چکی ہے جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں جو آدمی ان کا آپس میں محبت کرنے کا سبب اللہ رب العالمین کی اضا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں فرمایا اللہ ازا وجال فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو صرف میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی وہ حد تک محبت ہی دل لدینہ اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی ثابت ہو گئی لازم ہو گئی جو آپس میں مل جل کے کھڑے ہوتے ہیں صرف میری وجہ سے اللہ الزب اجر کی خاطر وہ حد تک محبت ہی لین اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی لازم ہو گئی ثابت ہو گئی کہ جو صرف میری خاطر آپس سے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کو جا کر ملتے کام کی غرض سے تو لوگ ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں لیکن ملاقات اس کا مقصد صرف اللہ رب العالمی کی رضا رضامندی کا حصول اور کچھ نہیں ایسے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی وہ حق محبت لل لدین یعون اجلی اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی حق اور ثابت ہو گئی جو ایک دوسرے کو کچھ دیتے ہیں صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ حق محبتی لل من اجلی اور میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو گئی جو کہ صرف اور صرف میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی منافرت کرتے ہیں تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ ازا و جل اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور پھر طرح یہ تو ایسے کام ہیں جن کا تعلق لوگوں کی صرف اپنی ذات تک اور لوگوں کے لوگوں کے ساتھ تعلق تک ہے اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے کام ہیں کی بنا پر بندہ اللہ رب العالمین کا مفرد اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ابو حریرا تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابھی سے ہے من فقط سی بالحرب جو میرے کسی دوست میرے ولی میرے محبوب بندے کے ساتھ دشمنی لگاتا ہے فقط آدنت بلحڑت تو سن لے کہ میرا اس کے خلاف اعلان جان ہے اللہ رب العالمی کا محبوب بندہ ہو اور دنیا کے لوگ اس کے ساتھ دشمنی لگا لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد آزم تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں بندہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست اور محبوب بندہ کہتے ہیں فرمایا وَمَا تَقرَّبَ إِلَيَّ عَدِّي بِشَيْءٍ إِلَيَّ عَلَيْهِ بندہ میرا پورف حاصل کرنے کے لیے جو بھی اعمال کرتا ہے ان تمام تر اعمال میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کیے فرائض ادا کرے فرائض کی بجا آوری سے بندہ اللہ رب العالمین کا مقرب بن جاتا ہے قریبی ہو جاتا ہے وما ہما تفرب علیہ بن نوافلی فرائض وہ تو اس نے ادا کرنے ہیں اس کے ذریعے بھی اسے اللہ رب العالمین کا قرب ملے گا لیکن وَمَا يَزَالُ عَبْدِي یا إِلَيَّ نوافی میرا بندہ نوافر کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتیہ حبا ہوں کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں فَإِذَا احد تو جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے کمت سم آہ لذی یس محب میں اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے باساراہ یب سرو بھی اور میں اس کی وہ بسارت بن جاتا ہوں یب سرو جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے یدا الزی یب تیشو با اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے جلادی ایم شی بہا اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے یعنی اس کی سماعت اس کی وسارت اس کے ہاتھ اس کے پاؤں ہر وقت اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور جس بندے سے اللہ کو محبت ہو جائے پھر اس کی سماعت و بصارت اس کے ہاتھ پاؤں اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے بغیر نہیں چلتے وہ ان عالانی لوٹی گناہ پھر چونکہ یہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو یہ اگر مجھ سے سوار کرے تو میں اس کو ضرور دوں گا والا انستا آدانی لا اور اگر یہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دوں گا وبا میں کسی کام میں جس کو کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں تردد نہیں کرتا ہاں ان کی جان کے بارے میں میں تردد کرتا ہوں یہ کام میں نے کرنا ہوتا ہے یل نوتھ وہ اکڑا ہوں انسان موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ میں اپنے اس محبوب بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتا کوئی بات جو اس کو ناگوار گزرے وہ اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا لیکن چونکہ موت وہ آنی ہی ہوتی ہے تو اس لیے میں اپنے ایک محبوب بندے کی موت کے بارے میں تردد کرتا یہ صحیح بخاری کی روایت اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم تو فتب رونی یو بگم اللہ, اللہ کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو فت تو میری اتباع کرو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یحببکم اللہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے بھی بندہ اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے یحببکم اللہ ملّہ تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے محدت کریں گے لقم دونوں پاپوں اور پھر محبت کا تقاضا بھی پورا ہوگا کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خطاؤں اور لغدوں پہ گرفت نہیں ہوا کرتی یا خرلا ان دونوں بخوں اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا معاف کر دے گا تو یہ دین اسلام یہ شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت انسان کی کام زندگی میں رہنما ہے اور اسوا ہے قصہ مختصر کہ بندہ اپنے آپ کو مسلم بنا لے ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرے تو یہ اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے اعمال اور افعال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو ہم اس کے محبوب اور اس کے مقرر بن جائیں اور ان کاموں سے ہمیں بچا کے رکھے جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور انسانوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں علیہ ولکم ولی الحمۃ السلام